ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دس دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام دنوں کے عمل سے زیادہ بڑا اور زیادہ محبوب ہے پس تم ان دنوں میں تحلیل تکبیر اور تحمید کی کثرت کرو یعنی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد للہ صلاد تصبی میں ان تمام کی کثرت آ جاتی ہے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بڑے جلیل القدر تابی اور اور امام ہیں وہ ان دس دنوں میں اتنی محنت کرتے کہ بے حال ہو جاتے یعنی طاقت سے بڑھ کر محنت وہ کیوں ارے بھائی جب مومن یہ سنتا ہے کہ ان دنوں میں میرا عمل کرنا میرے مالک کو بہت محبوب ہے تو اس پر وجد تاری ہو جاتا ہے کہ مجھ غلام کا عمل میرے رب کو محبوب بس پھر وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا اس لیے تو ایمان والے ان دنوں پورے نو روزے رکھتے ہیں تاکہ سارا دن عبادت میں گزرے آپ جانتے ہیں روزے کا ہر لمحہ عبادت ہے جو مسلمان ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکیں وہ تکبیر تحلیل تحمید تسبیح کو پڑھیں ہزاروں بار ذوق شوق جوش اور محبت سے اللہ اکبر کبیر